اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹنا احسان فراموشی کریں گے اپن سرکشی میں باقتے ہوئے